الوافی بما صحیح حین اور اس کتاب کا تیسرا مقصد العبادات اور اس تیسرے مقصد کی تیرویں کتاب الکتاب عشر تیرویں کتاب الجہاد الفی سبیلّہ اللہ, اللہ کی رام جہاد کرنا اور اس میں کئی ایک فصلیں ہوں گی پہلی فصل الفصل الاول احکام الجہاد پہلی فصل میں جہاد کے احکام ہیں اور اس میں پہلا باب ہے باب لا تزال من امتی یہ جو باب ہے یہ نبی علیہ السلط کی حدیث سے ہی لیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میری امت کا ایک گروہ غالب رہے گا حدیث نمبر آٹھ سو تہتر آف اس عدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن المغیرت بن شعبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مغیرت بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا يزال ناس من امتی ظاہرین میری امت کے کچھ لوگ غالب رہیں گے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری پوری امت غالب رہے گی آپ ہمارے میری امت کے کچھ لوگ غالب رہیں گے اور مسلم شریف کی ایک طرویت میں آتا ہے جہاں صحابی صوبان ہیں الحق کہ وہ گروہ جو ہے وہ حق پہ غالب رہے گا امر اللہ یہ غلبہ کب تک رہے گا میری امت کے یہ گروہ کب تک غالب رہے گا فرمایا اس وقت تک جب تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ جائے اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے مسلم شریف میں ایک اور حدیث آتی ہے جس کے رابطہ پر سبرا ہے وہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں حتا یہاں تک کہ ان پہ قیامت قائم ہو جائے یعنی کہ قیامت قائم ہونے تک میری امت کا ایک گروہ غالب رہے گا حق پہ رہے گا اب یہ جو لفظ کہا گیا ہے یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا امر آ جائے دوسری حدیث میں آتا ہے قیامت آ جائے تو اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کہ مسلم شریف کے شرح لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ میری امت کا ایک رو اللہ کا امر آنے تک غالب رہے گا اللہ کے اس امر اللہ کے اس معاملے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد وہ ہوا ہے جو قیامت سے پہلے آئے گی اور ہر مومن مرغ اور مومن عورت کی روح کو قبض کر لے گی کیونکہ اس ہوا کے آ جانے کے بعد دنیا میں مسلمان نہیں رہیں گے اللہ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے توحید کا علم بلند کرنے والے نہیں رہیں گے تو یہ جو اس حدیث میں کہا جا رہا ہے جو ہمارے پاس ہے کہ میری امت کا ایک روح غالب رہے گا یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا عمر آ جائے اللہ کا معاملہ آ جائے تو اس سے مراد کیا ہے وہ ہوا ہے جو آئے گی تو ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی وہ یعنی کہ ان لوگوں کے پاس اللہ کا عمر آئے گا اس حال میں کہ وہ اس وقت بھی غالب ہوں گے یعنی کہ جب اللہ کا امر آئے گا تب بھی وہ حق پہ ہوں گے غالب ہوں گے ان یہ کون لوگ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اہل علم ہے اس سے مراد کون ہے اہل علم میرے امت کا ایک گروہ حق پہ قائم و دم رہے گا اس سے مراد اہل علم ہے لیکن کون سا علم علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ان کے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ایک گروہ ایسا رہے گا جو غالب رہے گا حق پہ رہے گا اور امام تلدی کہتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی بن مدینی کہا کرتے تھے اس سے مراد اسحاب الحدیث ہے حدیث کا اہتمام کرنے والے احادیث پڑھنے والے احادیث پر عمل کرنے والے احادیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے والے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی کہ وہ لوگ جو حدیث کا اہتمام کرنے والے ہیں اور حدیث کو سپریم لا کا درجہ دینے والے ہیں حدیث کو اپنی رائے اپنے قیاس اپنی عقل اور اپنے بزرگوں کے فتح و اخوار کے پہ ترجیح دینے والے ہیں ان کی کیا شان ہے اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر آٹھ سو چوہتر سیون فور خوف. اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم المع سفیان قال رویت ہے جناب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ ان سے بھی رادی ہو ان کے والد سے بھی راضی ہو بیٹا بھی صحابی باپ بھی صحابی قال وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں معاویہ سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کہہ رہے تھے لا يزال من امتی امت قائمت بعمر الله میری امت کا ایک گروہ اللہ کی شریعت پہ مسلسل کاربند رہے گا مسلسل قائم و دیم رہے گا لا يضرهم من خضلهم ولا من خالفهم جو انہیں بیار و مددگار چھوڑ دیں گے وہ ان کا نقصان نہیں کر سکیں گے اور جو ان کے مخالف ہوں گے وہ بھی ان کا نقصان نہیں کر سکیں گے نقصان سے مراد یہ ہے کہ ایسا نقصان کہ ان کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا یہ تو ہو سکتا ہے جزوی نقصان پہنچائیں لیکن ایسا نقصان جس کے نتیجے میں ان کا وجود ختم ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے ان کو نقصان نہیں دے گا جو بھی ان کو مددگار چھوڑے گا جو بھی ان کو ذلیل کرے گا وہ اللہ خالف ہوں اور نہ ہی ان کو نقصان دے سکے گا وہ جو ان کا مخالف ہوگا یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا امر آ جائے گا اور وہ اسی حالت پہ ہوں گے یعنی کہ وہ حق پہ قیم و دہم ہوں گے حق پہ غالب ہوں گے اور اسی حال میں ان پہ اللہ کا امر آ جائے گا اور اللہ کے عمر سے کیا مراد ہے یعنی کہ وہ ہوا آئے گی جو ہر مسلمان مرد و عورت کی کیروں کو قبض کر لے گی بخاری امام بخاری ایک روایت میں اضافہ فرماتے ہیں جن کے امام بخاری نے بھی اس حدیث کو بیان کیا جناب معاویہ کے حدیث کو اور امام مسلم نے بھی لیکن امام بخاری اس میں ایک اضافی چیز لے کر آئے ہیں تو امام بخاری نے اضافہ کیا کر بیت میں فقالا مالک بن یخامر کہ مالک بن یخامر نے کہا یہ کون ہے مالک بن یخامر؟ مالک بن یخامر ہمس کے رہنے والے یہ شام کے شہروں میں سے شہر ہے اور یہ بڑے تابی ہیں صحابی نہیں ہیں لیکن تابی کبیر ہیں بڑے تابی ہیں تو مالک بن یخامر کہتے ہیں قاللہ مواد معاذن نے کہا وہ شام اور یہ لوگ شام میں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ صلاح نے خوشخبری دی ہے یہ کہاں پہ موجود ہیں شام, شام میں موجود ہیں فقار معاویہ تو جناب معاویہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو کہنے لگے ہا د مالک یہ جو مالک ہے کون سا مالک مالک بن خامر مالک بن یخامر جو ہے یز وہ کہہ رہا ہے کہ ان حسم یا معاذن کہ اس نے سنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یقول وہ کہہ رہے تھے وہ بس شام اور یہ لوگ شام میں ہیں یہ لوگ شام میں ہیں یا یہ لوگ شام میں ہوں گے تو جناب امیر معاویہ کہاں رہتے تھے شام میں جناب علی کے زمانے میں ان کی حکومت کہاں تھی شام میں اور ان کے مابن اور اہل شام کے مابین محبت کا بہت گہرا تعلق تھا کوفیوں کے برعکس جناب علی مدینہ چھوڑ کے کوفا چلے گئے لیکن کوفا والے بے وفا تھے جناب علی کو تنگ کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹوں کو بھی تنگ کیا شام کے لوگ اس کے برعکس تھے وہ جناب امیر معاویہ کے ساتھ وفا کرنے والے تھے ان کی ان کے ان کی قیادت میں دل و جان سے لڑنے والے تھے تو جناب امیر معاویہ نے شام والوں کو یہ حدیث سنائی اور ساتھ یہ کہا کہ دیکھو معاذ بن جبل کہا کرتے تھے صاحب کہ یہ لوگ کہاں ہیں شام ہے تو بہرحال آپ کے حدیث سے یہ پتا چلا کہ ایک گروہ آپ کی امت کا ہمیشہ حق میں رہے گا قیم و تیم رہے گا یعنی کہ آپ کی ساری امت حق سے معروم ہو جائے ساری امت ختم ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے ایک گروہ ہمیشہ رہے گا وہ کبھی کہاں ہوگا کبھی کہاں ہوگا تو کسی زمانے میں شام میں بھی ہے یا ہوگا اس کے بعد باب نمبر دو باب, فضل باب کیا جہاد کی فضیلت اچھا اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو پڑھ رہے تھے جہاد کیا کام تو اس میں یہ حدیث آ تو یہاں پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ علماء کے نے لکھا ہے جب شام کا تذکرہ آیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شام میں جہاد کے لیے موجود تھے اور رومیوں کے خلاف اور دیگر کفار کے خلاف جہاد کر رہے تھے باب نمبر دو باب فضل الجہادی جہاد کی فضیلت حدیث نمبر 875 875 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ الویت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال وہ کہتے ہیں جا رجل ایک آدمی آیا ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالت اس نے کہا دللنی علی عمل یعدل الجهاد مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو دللنی علی عمل میری رہنمائی کیجئے کسی ایسی عمل پہ یا الجہادہ جو جہاد کے مساوی ہو جہاد کے برابر ہو خالا آپ نے کہا لا ج میں یہ نہیں پاتا یعنی کہ میرے میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتا جو جہاد کے برابر کا ہو جہاد کے مساوی ہو خالا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پہلے آپ نے بتا دیا کوئی ایسا عمل نہیں ہے اس کے بعد اپ فرماتے ہیں هل استطیعوا اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقموا ولا تفطر وتصوموا ولا تفطر قومن استطيعوا ذلك تو اپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی ستات رکھتے ہو کہ جب مجاہد نکلے یعنی مجاہد اپنے گھر سے نکلے کس کے لیے جہاد کے تو تم اس وقت کیا اس وقت سے لے کے تم یہ ستات رکھتے ہو حل تصفی ہو کیا تم اس بات کی سطح رکھتے ہو جب مجاہد نکلے مسجدہ کا کہ تم اپنی مسجد میں داخل ہو جاؤ فتقوم ولا تفتر مسلسل قیام کرتے رہو اللہ کی عبادت کرتے رہو ولا تفتر اور اس میں سستی نہ کرو وتصوم اور مسلسل روزے رکھتے رہو ولا تفتروں کے ناغہ نہ کرو یعنی کہ مجاہد جو ہے وہ جہاد کے لیے گیا اس کا ضرور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کا گھر سے نکلنا ایک ایک قدم اٹھانا گاڑی پہ بیٹھنا اونٹنی پہ بیٹھنا اس راستے میں سونا اس کا کھانا کھانا اس کا گفتگو کرنا اس کی تو ایک ایک چیز کا سواب ہے اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا تم استات رکھتے ہو کہ جب مجاہد نکلے جن یعنی کے گھر سے نکلے جہاد کے لیے تم اپنی مسجد میں داخل ہو جاؤ اور پھر کیا کرو مسلسل عبادت کرتے رہو قیام کرتے رہو تفطر اس میں کوئی سستی نہ کرو بہ اور روزے رکھتے رہو تفطر اور نہ کرو سوال کرنے والا کہنے لگا لکھا اس کی استطاعت کون رکھتا ہے یعنی کہ اس کی استطاعت کوئی بھی نہیں رکھتا تو آپ نے یہ نہیں اس کے بعد پھر آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ پھر جواب تم نے خود ہی دے دیا ہے کہ جہاد کے مسابی اور اس کے برابر کا کوئی عمل نہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جہاد کی اہمیت کا اور جہاد کی فطیلت کا اس کے بعد حدیث, نمبر 876. ایٹ, سیمن, سکس. آف. اس حدیث کو رویت کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ان ابھی ہر تھا انبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہرا سے رویت ہے برویت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ان طدبا کے کئی معنی ہیں ان میں سے ایک معنی ہے تکفلہ اور ان کا تکفلا معنیٰ ہم کیوں کریں گے کیونکہ بخاری شب کی ایک اور ویت میں ان طدبہ کی جگہ پہ لفظ تکفلا آیا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ ان طبع کا معنی تکفلا کرنا زیادہ مناسب ہوگا ان طرف اللہ علم خرجہ فی سبھی اللہ ذمہ داری لے لیتا ہے شخص کی جو نکلے فی سب ہی اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد کیا ہوتا ہے جہاد عام طور پہ فی سبیل اللہ سے مراد لفظ کیا ہوتا ہے جہاد جب بھی کہا جائے فی اللہ اس سے مراد جہاد ہوگا اگر کوئی کہے کہ نہیں جی یہاں پہ جو ایت آئی ہے یا حدیث آئی ہے اس میں مراد فی سب اللہ سے جہاد نہیں ہے تو ہم اسے کہیں گے کوئی دلیل لے کر آؤ کوئی کرینہ کوئی تمہارے پاس اس بات کی حجت ہو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کبھی فی سب اللہ جہاد کے علاوہ دیگر شعبوں کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پہ دلیل پیش کرنا ہو ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے فی سب اللہ کے مانا کیا ہوتا ہے جہاد آپ زکوٰۃ کی ایتریلی فی سبیر زکات کن کے لیے, ہے؟ فقیروں مسکینوں کے لیے ہے. آگے چل کے کہا فی سب اللہ جہاد کہاں لگے گی اللہ کی رامی تو وہاں فی سب اللہ سے مراد کیا ہے جہاد ہے یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ اللہ نے اللہ ذمہ داری لے لیتا اس شخص کی جو نکلے فی صبیر اللہ کی رامی لاخرجہ لا الا ایمان تصدیق ام برسولی نہ اس کو نکالے یہ نکلا ہے کس کے لیے جہاد کے لیے لیکن اس کو نکالنے والی چیز کیا ہو اس کو نہ نکالے مگر مجھ پہ ایمان مجھ پہ جو ایمان لے کر آیا یہ چیز اسے جہاد میں مجبور کریں وہ تصدیق اُم اور میرے رسولوں کی تصدیق جن کو جہاد کے لیے نکلا ہو مجھ ایمان لانے کی وجہ سے اور میرے رسولوں پہ ایمان لانے کی وجہ سے اچھا جی اللہ تعالی نے اللہ تعالی ذمہ داری لے لیتا اس شخص کی جو فی اللہ نکلے اللہ کی راہ میں نکلے اس حال میں کہ اس کو نکالنے والی کون سی چیز ہو اس کو اس کو نکالنے والی کوئی چیز نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ میرے اوپر ایمان لاتا ہے اور میرے سلو کی تصدیق کرتا ہے اچھا اللہ نے ذمہ داری کیا لے لی ہے اس کے بارے میں اللہ نے ذمہ داری یہ لے لی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو واپس لٹاؤں گا میدان سے جہاز سے واپس لٹاؤں گا تو کس چیز کے ساتھ لٹاؤں گا بیما نالا من اجرین اس اجر و ثواب کے ساتھ لٹاؤں گا جو اس نے حاصل کیا ہوگا او غنیمت یا میں اسے لٹاؤں گا مالی غنیمت کے ساتھ ان کے اگر زندہ واپس آئے گا تو مالی غنیمت اور و سواب لے کر آئے گا یا صرف اجر و ثواب لے کر آئے گا محروم نہیں ہوگا اچھا او تو الجنہ یا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا واپس نہ آیا تو پھر اس کو کہاں داخل کر دوں گا جنت میں کتنے فصائل ہیں پھر ترجمان سن لیں ان تب خرج خرجی سبھی اللہ نے اللہ ذمہ داری لے لیتا ہے اس شخص کی جو اس کی راہ میں نکلے اس حال میں کہ اس کو نکالنے والی کوئی چیز نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ میرے اوپر ایمان لاتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے ایسا ذمہ داری اللہ نے کیا لے لی ہے اللہ فرماتی ہے کہ میں اس کو واپس لے کر آؤں گا اس ادر ادر کے اجر و ثواب کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا ہوگا یا مال غنیمت کے ساتھ یا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور اگر یہ بات نہ ہو کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو ماں کات تخل فصری تو میں کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہوں میں کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہوں یعنی کہ میں اب آپ فرما آپ فرما رہے کہ میں بہت سے مارکوں میں جاتا ہوں اور کئی مارکوں میں میں شریک نہیں ہوتا کسی نہ کسی چھوٹے لشکر کو بھیج دیتا ہوں تو آپ فرما رہے ہیں میرا دل کیا چاہتا ہے کہ میں ہر مارکے کا حصہ بنوں میرا دل چاہتا ہے میں ہر لشکر کے ساتھ نکلوں چھوٹا ہو یا بڑا لیکن کیوں نہیں نکلتا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میری امر مشقت میں پڑ جائے گی پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہیے ہمیں بھی اپنے نبی کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیے تو ہر آدمی جہاد کے لیے نکلے گا اور ہر مارکے کے بھی نکلے گا مشقت میں پڑ جائے گا ہر مارکیٹ میں نکلنا ممکن نہیں ہوتا اور پھر ہر مارکیٹ پہ نکلتے ہوئے ہر ایک کے پاس سواری نہیں ہوتی پھر پریشان ہو جائے گا ٹینشن لے گا آپ فرما رہے ہیں اگر یہ بات نہ ہو کہ میں اپنی امر کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے پیچھے نہ رہوں اس سے کیا پتا چلا جہاد کی فضیلت کا علم ہوگا کہ جہاد اتنا عظیم کام ہے کہ ہمارے نبی علی السلاۃ اسلام فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر لشکر کا حصہ بنوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر مارکے میں شریک ہوں لیکن مجبوری یہ ہے کہ اگر میں ہر مارکے میں حصہ لینا شروع کر دوں ہر اسکر کے ساتھ نکلوں تو میری امت کے کئی لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے ودی اختل فی سب سم آہیا سم اکتل سم آحیہ ودتو یہ لام قسم کی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے لام مقدر ہے یعنی کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کون کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لدتو میری یہ آرزو ہے میری یہ خواہش ہے میری یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں یعنی کہ شہادت حاصل کروں میری یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے ثم اختل پھر میں قتل کیا جاؤں ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے ثم اختل پھر میں قتل کیا جاؤں اندازہ کیجئے کہ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ ہماری نبی خواہش کر لیں کہ دل چاہتا ہے کہ مجھے بار بار شہادت ملے بار بار جہاد میں حصہ لوں بار بار شہادت آپ اندازہ کیجیے کتنا یہ عظیم کام ہے کس قدر اس میں ادر و ثواب ہے اس کے بعد والا اور ان دونوں کی ان دونوں میں ہے کہ ان دونوں میں بخاری اور مسلم و لدی نفسی اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو ہماری جانیں کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں یہاں پہ ایک امام قاضی کادی یا، یاز لکھتے ہیں کہ ید سے مراد یہاں پہ ہے ہاتھ سے مراد یہاں پہ ہے اللہ کی بادشاہ اللہ کی قدرت یعنی کہ اس کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے جس کی بادشاہت میں میری جان ہے تو گزارش یہ ہے کہ ید سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ کے واقعی ہاتھ ہیں حقیقی ہاتھ ہیں مجازی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں اللہ کے ہاتھ ہر عیب سے پاک ہیں ہر کمزوری سے پاک ہیں ہم اللہ کے ہاتھوں کو کسی بھی مخلوق کے ہاتھوں سے مشہ بخرال نہیں دیتے اور نہ ان کی کافیت بیان کرتے ہیں لیکن انکار بھی نہیں کرتے ایمان لاتے ہیں جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ نے خود کہہ دیا میرے ہاتھ ہیں تو ہم تعویل کیوں کریں ہم اس کو مجاز پہ محمول کیوں کریں ہم اس سے انکار اس کا انکار کیوں کریں تو آفر فرماتے ہیں زاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لولا لا تیب انکوم تخلف انی اگر یہ بات نہ ہو کہ مومنوں میں سے کئی مرد ان انہیں اچھا نہیں لگے گا کہ مجھ سے پیچھے رہیں انہیں اچھا نہیں لگے گا کہ مجھ سے پیچھے رہیں اور نہ میں وہ جانور پاتا ہوں جن پہ میں ان کو سوار کر سکوں تو میں کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہوں جو لشکر اللہ کی میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں یعنی کہ وہی کچھ جو پہلی حدیث میں آیا ہے وہی کچھ یہاں پہ آیا ہے ذرا کچھ الفاظ کا فرق ہے معلوم وفوم وہی ہے ان آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ہر لشکر کا حصہ کیوں نہیں بنتا اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہیں انہیں ٹینشن لگ جائے گی کہ اللہ کے رسول تو چلے گئے اور ہم پیچھے مدینہ میں فارق بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں کہ میں ان کو دوں تاکہ ساتھ لے جاؤں ان یعنی کے وہ غریب ہیں مسکین ہیں ان کے پاس جہاد کے لیے سواریاں نہیں ہیں اور میرے پاس بھی نہیں کہ میں ان کو دوں اب میں اگر ہر مار کے کا حصہ بنوں گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے مشقت میں پڑ جائیں گے تو جو جس مشقت کا تذکرہ پچھلی حدیث میں آیا تھا اس کی وضاحت یہاں پہ کچھ ہو رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہو کہ مومنوں میں سے کئی آدمی لا تیب و ان کے دل خوش نہیں ہوں گے کہ مجھ سے پیچھے رہیں دو اور میں نہیں پاتا ما ہی وہ جانور جن پہ میں ان کو سوال کر سکوں اگر یہ دو باتیں نہ ہوں اگر یہ دو باتیں لا. نہ ہوں تو ما تخلفت سبیر اللہ. میں کسی بھی ایسے لشکر سے پیچھے نہ رہوں جو اللہ قلعہ میں لڑ رہا ہو اللہ قلعہ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہو ودی نفسی بھی عدی. اوزاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو تو یقیناً میری یہ چاہت ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے سما اہیا پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جاؤں سما ہوا پھر زندہ کیا جاؤں سما ابتل پھر قتل کیا جاؤں سم پھر زندہ کیا جاؤں سم پھر قتل پچھلی میں آپ کے قتل کی جو آپ نے خواہش ظاہر کی شہادت کی خواہش وہ تین مرتبہ تھی اور یہاں پہ چار مرتبہ جی جی اور آپ نے چار مرتبہ کہا ہے کہ میں شہادت چاہتا ہوں اور قسم اٹھا کے کہا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ میں شہادت چاہتا ہوں اور چار بار کہا ہے اور آخری بار بھی شہادت کا ہی تذکرہ کیا ہے تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کتنا عظیم عمل ہے اور اس کا عدل و ثواب کس قدر زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے کس قدر اللہ رب العزت کی رحمتیں پر کتنی نازر ہوتی ہیں اس کے بعد حدیث نمبر 877 خواہ اس حدیث کو بیان بیانے کون سی امام بخاری عبد الرحمن ابن جبرین ان رسول اللہ یہ حدیث آٹھ سو اس کی شرح کرنے سے پہلے ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا جو گزشتہ حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں آپ علیہ السلاط و کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کئی لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے تو میں ہر لڑائی کا حصہ بنتا ہر لشکر کے ساتھ نکلتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کئی لشکروں کے ساتھ نہیں نکلے کئی مارک میں آپ نے حصہ نہیں لیا اس سے کیا پتا چلا کہ جہاد فرض عین نہیں ہے جہاد کا مطلب کہ ہر ہر ایک واجب ہو جیسے نماز ہے یہ ہر ایک اوپر واجب ہے جو بھی بالغ ہے جو بھی عقلمند ہے تو جہاد ایسا جہاد فرضی کفایا ہے جہاد کیا فرض کفایا ہے اگر کئی لوگ یہ فرید اثر انجام دے رہے ہیں باقی اس میں حصہ نہیں لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاد تب فرض عین ہوتا ہے جب وقت کا حکمران وقت کا خلیفہ مسلمان حکمران وہ اعلان کر دے کہ سب لوگ جہاد کے لیے نکلیں تو پھر ہر کو چاہیے کہ وہ نکلے اور اپنے مسلمان بادشاہ کی قیادت میں لڑے دوسرے نمبر پہ کب جہاد فرض عین ہوتا ہے جب دشمن کسی بھی مسلمان شہر پہ ملک پہ حملہ کر دیں تو ان شہر والوں پہ بادل بہ کے دشمن کا مقابلہ کریں اور اگر وہ مقابلہ کرنے کی تنہائی سطح نہ رکھتے ہوں تو جو ان کے قریب میں مسلمان شہر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں اور تیسرے نمبر پہ تب جہاز فرزعین ہوتا ہے جب جنگ ہونے لگے اور مجاہد جو ہیں وہ کھڑے ہوں مار کا ہوں میدان میں ہوں اب وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ تین حالات ہیں جو علماء کے نے ذکر کی ہیں جن میں جہاد کیا ہو جاتا ہے فرض این ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ بھی وضاحت نہایت مفید ہوگی کہ جس طرح حدود مسلمان حکمران کیم کرتی ہیں اگر کوئی شادی شدہ بدکاری کرے اور خود مان لے کہ میں نے کام کیا ہے یا چار گواہ مل جائیں اب اس کی سزا کیا ہے اسلام میں سنگسار کیا جائے گا پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا کیا یہ سزا میں اور آپ دے سکتی ہیں نہیں یہ حکومت کا کام ہے یہ ریاست کا کام ہے تو کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ریاست نے کرنے ہوتے ہیں حکمرانوں نے کرنے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہوتا ہے انہی کاموں میں سے ایک کام کیا ہے جہاد جہاد جو ہے یہ مسلمان حکمرانوں کی قیادت میں ہوگا ان کی نگرانی میں ہوگا پرائیویٹ جہاد جو ہے یہ نہیں ہوگا البتہ جب کبھی کسی مسلمان ملک پہ حملہ ہو جائے تو اس وقت جو بھی لوگ ہیں جیسے بھی کر سکیں اپنا دفاع کریں گے اس موقع پہ اجاز لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک مسلمان ملک پہ کسی کافر ملک نے قبضہ کر لیا اور ان کا قبضہ مستحکم ہو گیا اب وہ ان کے وہاں پہ غالب آ چکے اب مسلمان قبضہ چھڑانا چاہتے ہیں یہ اور صورت آل ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا مسلمان حکومت کی قیادت کی ضرورت ہے تو اس لیے ان امور کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ جتنے بھی فضائل آ رہے ہیں یہ شری جہاد کی ہے ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے کافر ممالک میں بم دھماکے کرنا جن میں عام لوگ مریں بچے مریں یہ قطع جائز نہیں ہے اور پھر آپ وہاں پہ داخل ہوئے ہیں ویزا لے کر امن کا معاہدہ کر کے سین کر کے آپ داخل ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے قوانین کا احترام کریں گے اور وہاں پہ آپ بم دھماکے کریں ان کی فوج پہ حملہ کریں یا پولیس پہ حملہ کریں تو یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے مسلمانوں کو خیال کرنے سے روکا گیا ہے بد عیدی <تصفح> کرنے والا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفح> کہ اے نبی علیہ السلاۃ وسلام جس قوم سے آپ معاہدہ کر چکے ہو ان کی طرف سے آپ کو ایسے ایسی یعنی کہ خبریں ملیں کہ جیسے وہ خیانت کرنا چاہتے ہیں معاہدے کی خلاف وردی کرنا چاہتے ہیں تو آپ صاف صاف اعلان کر دیں کہ ہم تمہارے ساتھ معاہدہ ختم کر لیں خیانت نہیں کرنی خیانت نہیں پہلے कर... اعلان کر دیں کہ معاہدہ ختم تو یہ کئی ممالک میں جو کئی مسلمان وہاں کی پبلک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں عورتوں پہ حملہ کر دیتے ہیں اور بم دھماکے کرتے ہیں یہ اسلامی تلیمات کے مطابق نہیں ہے تو اس لیے یہ احادیث یہ فضائل کس جہاد کے ہیں شریعت کے جو شریعت کے اصولوں کے مطابق تو حدیث نمبر کیا ہے 870 ستر اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری ان عبد الرحمان ابن جبر ہے رسول کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی انسان کے کسی بھی بندے کے دونوں پاؤں غبار آلود نہیں ہوں گے کہ انہیں جہنم کی آگ چھوئے انہیں جہنم کی آگ لگے یعنی کہ جس انسان کے دونوں پاؤں اللہ کی راہ میں جہاد میں کیا ہو گیا غبار آلود ہو گئے تو اب ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی نہیں لگے گی اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو میدان جہاد میں کود گیا میدان جہاد میں کھڑا ہو گیا کافر فوجوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اب زہر ہے مٹی اڑی ہے اور وہ خود بھی چل رہا ہے تو نیچے مٹی ہے ساتھ والے بھی چل رہے ہیں تو مٹی ہے تو یہ مٹی جس کے پاؤں پہ پڑ گئی وہ پاؤں جہنم کی آگ پہ حرام ہو جائے گی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی یہ اس آدمی کی شان ہے جو میدان جہاد میں آ گیا اور مٹی پڑ گئی اور جو اس سے بھی اس سے بھی آگے بڑھے مزید محنت کرے لڑے باقاعدہ لڑائیاں کرے کئی کو قتل کرے کسی کے ہاتھ قتل ہو اس کی شان کیا ہوگی یہ شان کس کی بیان ہوئی ہے جو میدان میں آیا ہے اور اس کے پاؤں پہ مٹی پڑ گئی ہے اس میدان میں ابھی اس نے مزید کو قدم نہیں اٹھایا لیکن آیا ہے وہ لڑنے کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے جنم کی آگ لگے باب نمبر تین باب فضل الرباط فی سب اللہ, اللہ کی راہ میں پہرہ دینے کی فضیلت سے مراد کیا ہوتا ہے وہاں پہ, پہ پہرا دینا جہاں پہ مسلمانوں اور کافروں کے بارڈر ایک ہو رہے ادھر مسلمان ہیں ادھر کافر ہیں بیچ میں کیا ہے سرحد ہے بارڈر ہے تو یہاں پہ کی معمولی کام نہیں ہے آپ کا فوج کے سامنے کھڑے حدیث نمبر آٹھ سو اٹھتر ایٹ سیون ایٹ اس حدیث کو نقل کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم روایت ہے کس سے ساحل بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بشک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ خیرت دنیا وا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن پہرہ دینا تو رباط سے بنا کیا ہے دشمن کے بارڈر پہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں دشمن کے بارڈر پہ ایک دن پہرا دینا دنیا و محافی یہاں سے بہتر ہے دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں دنیا میں جتنے خزانے ہیں وہ ایک طرف اور اللہ رب العزت کی راہ میں ایک دن دشمن کے بارڈر میں پہرا دینا بات کرنا یہ اس سے کہیں بہتر ہے اس سے آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ اس کا کتنا ادر و ثواب ہے اور پھر یہ بہتر کیوں نہ ہو ایک دن جو آپ پہلا دیں گے اس پہ آپ کو بے ثواب ملے گا اور دنیا کی نیمتیں جتنی بھی آپ حاصل کر لیں یہ سب ختم ہونے والی ہیں فنا ہونے والی ہیں اور ان کی کوئی مستقل حقیقت نہیں ہے جن خیرت دنیا و ملیہ اور جنت میں تم میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے ومافیا کا مطلب کیا ہوتا ہے جو کچھ دنیا میں ہے جو کچھ اس میں ہے ان کی دنیا میں ہے تو جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے یہ دنیا و معافیا سے بہتر ہے یعنی کہ دنیا میں آپ ایک پورے ملک کے بادشاہ ہوں پورا ملک آپ کے آٹمی ہو اور اس میں آپ کے پاس بہت سارے محلات ہوں آپ کے اپنے جہاز ہوں آپ کے اپنے ایئرپورٹ ہوں آپ کے اپنی فوج ہو آپ کے اپنی پولیس ہو اور آپ کے پاس سونی اور چاندی کے ڈھیر ہوں اور آپ کے پاس دنیا کی حسین و جمیلی عورتیں ہوں یہ میں نے چند دنیا کی چیزیں بیان کی ورنہ دنیا کی چیزیں تو بے شمار ہیں تو فرمایا یہ ساری ایک طرف جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ ایک طرف جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ ساری دنیا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اب آپ دیکھیے کہ اس دنیا کی خاطر رب کو ناراض کرنا اس دنیا کی خاطر وہ گناہ کرنا جو جنت سے محروم کر دیں کہاں کی قلمندی ہے عقل مند ہوگا وہ دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا تاکہ اسے کیا مل جائے جنت مل جائے اور میں پھر بار بار کہتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی خاطر ان اداروں میں بیچتے ہیں ان یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں جہاں کا ماحول پہ مبنی ہوتا ہے جہاں بیٹے کے پھسلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کے کافر بن جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس کے ملحد بے دین بن جانے کا خطرہ ہوتا ہے ایسی یونیورسٹیوں میں ہم بیچ دیتے ہیں ایسے ممالک میں ہم بیچ دیتے ہیں تعلیم کے نام پر اور خود بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ممالک کو چھوڑ کے ایسے کافر ممالک میں جانے کے لیے تیار ہیں جہاں ایمان کو خطرہ ہے ہونا کیا چاہیے کہ آپ جنت میں جگہ لینے کے لیے دنیا کو قربان کر دیں صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا ان کا وطن کیا تھا مکہ کتنا عظیم شہر تھا اس سے ایمان بچانے کے لیے قربان کیا کہ نہیں کیا, کیا؟ رشتہ داروں کو قربان کیا پراپرٹی کو قربان کیا اپنے گھر کو قربان کیا بہن بھائیوں کو قربان کیا اور حاصل کیا کی صرف اللہ کی رضا دین اور ایمان ہر چیز قربان کر دی کس کے لیے دین بچانے ور رہو تو یروح لبی صبیر ابل غدو خیریت شام کے وقت شام کے وقت چلنا شام اور راگ ہے غدوا وہ ہے صبح کے وقت چلنا تو وروحا تو یروح لعدو فی صبیر کہ شام کے وقت بندے کا اللہ کی راہ میں چلنا اور صبح کے وقت بندے کا اللہ کی راہ میں چلنا دنیا وافیہ سے بہتر ہے یعنی کہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں جہاد کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں آپ چل رہے ہیں یہ چلنا وہ چاہے شام کو ہو یا صبح کو ہو جو ایک بار آپ چلیں گے شام کو یا ایک بار چلیں گے صبح کو یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اندازہ لگائیے آپ کس قدر اجر و ثواب ہے اس عظیم کام میں یہی وہ اجر و ثواب ہے جس کی وجہ سے ہمارے کئی نوجوان جہاد کے نام پہ وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو جہاد نہیں ہوتے کیونکہ اجر و ثواب بہت زیادہ اس میں کوئی شکل ہے لیکن ایسے نوجوانوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کی جاتی وہ اپنے مسلمان فوجیوں کو مار رہے ہوتی ہیں وہ اپنی مسلمان پولیس کو مار رہے ہوتی ہیں وہ اپنی مساجت میں بم دھماکے کر رہی ہوتی ہیں وہ مارکیٹوں میں بازاروں میں کر رہی ہوتی ہیں جہاں پہ عام لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے ملک میں آئے ہوئے ان سفیروں کو مار رہے ہوتی ہیں جو کافر مالک کے سفیر ہوتے ہیں لیکن انہوں نے آپ سے ویزا لیا ہوا ہے وہ آپ کے پاس سفیر ہیں سفیروں کو مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے کیا نبی علیہ السلام نے ایسا کام کیا بالکل نہیں کیا تو یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرتے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اور سبق ان کو کیا پڑھایا جاتا ہے جی آپ کو جنت ملے گی آپ کو حورے ملیں گی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں جہاد پہ سب کچھ ملتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں جو آپ کر رہے ہیں وہ جہاد ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جب بدر کی لڑائی جیتی ہے تو آپ کے پاس قیدی ہیں مکہ والوں کے کیا وہ مذاکرات کے لیے آپ کے پاس نہیں آتے رہے آپ نے ان کو گرفتار کر کے قتل کیوں نہ کر دیا خدیبیا کے مقام پہ جب مذاکرات ہوئے مکہ کے لوگ آئے آپ نے ان کو پکڑ کے کیوں نہ قتل کیا تو ایسا آپ نے نہیں کیا اور نہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے اس کی وجہ سے لوگ اسلام سے بزن ہوتی ہیں اس کے بعد باب باب دراجات المجاہدین مجاہدین کے درجات ان کے ان کے دراجات کیا ہیں حدیث ایٹ سیون نائن ان اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ کس امام نے دی امام امام بخاری نے ان ابی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویت ہے جناب رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ابی اللہ ورسولی جو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا مسلح اور نماز قائم کی وسام رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے کان على اللہ تو اللہ پہ واجب ہے کہ ان کہ اسے جنت میں داخل کرے جہادی دا سب دلہ اللہ واللہ کی راہ میں جہاد کرے او جلا صفی ارد ہی لکی ہوا یا اپنے اسی ملک میں اپنے اسی علاقے میں بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہو جہاد کرے یا نہ کرے جو اللہ پہ ایمان لے آیا اللہ کے رسول پہ ایمان لے آیا نماز کیمپ کرنے لگا رہے رکھ رک رہا ہے اللہ پہ واجب ہے کہ اللہ اس کو کہاں جگہ دیں اچھا جی اب ان الفاظ میں غور کریں تو کئی سوال پیدا ہوتے ہیں ایک یہ کہ کیا اللہ پہ کچھ چیز واجب ہے اللہ پہ کوئی بھی کچھ واجب نہیں کر سکتا ہمارے اوپر نمازیں واجب ہیں لیکن کس نے واضح کی اللہ نے کیا ہم اللہ پہ کچھ واضح کر سکتے ہیں نوز بلّہ اللہ پہ کوئی بھی کچھ واجب نہیں کر سکتا لیکن اللہ نے کچھ چیزیں خود اپنے اوپر واجب کی مثال کے طور پر اللہ کہتے ہیں قطع مالا نف سے الرحم اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی تو یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ پہ واجب اللہ اسے جنت میں داخل کرے یہ اللہ پہ واجب کسی اور نے نہیں کیا خود اللہ نے اپنے واجب کی. ورنہ اللہ کے اوپر کوئی بھی کچھ واجب نہیں کر سکتا اس کے بعد یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ جہاد کے بغیر بھی جنت حاصل کر سکتے ہیں کیسے اللہ پہ صحیح ایمانوں میں ایمان لے کر آئیں اللہ کے رسول پہ ایمان لے کر آئے لیکن ایمان وہ جس میں کسی قسم کا شک شکوش ہوبا اب تو ایسے مسلمان پیدا ہو چکے ہیں جدید تعلیم کی وجہ سے معذرت کے ساتھ کہ وہ قرآن کی کئی آیتوں کو اچھی طرح نہیں مانتے کئی احادیث کو نہیں مانتے مثال کے طور پہ قرآن میں یہ سزا آئی ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے کیا کرو ہاتھ کا ڈالو اب ہمارا جو جدید طبقہ ہے ہماری جو نئی نسل ہے ان کو ہم جن یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں وہاں پہ جب وہ پڑھتے ہیں چار سال پانچ سال چھ سال اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کا ایمان پہلے کی طرح مضبوط نہیں ہوتا اب اگر وہ ایمان کمزور ہے تو کام چل جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کئی چیزوں میں انہیں شک ہوتا ہے اسلام نے کہا ہے کہ چور کا ہاتھ کا ڈالو اب اگر کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ حکم بڑا سخت ہے یہ نہیں دینا چاہیے تھا میں مانتا ہوں ویسے لیکن ہے سخت اتنی اتنا عقیدہ رکھنے سے یہ سوچ رکھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو اس لیے اللہ جو اللہ پہ ایمان لایا اللہ کے اصول پہ ایمان لایا جیسے لانے کا حق ہے یعنی کہ کچھ شک و شبہ شک و شبہ نہ ہو ایمان ہو اللہ کے فرشتوں پہ ایمان ہو تقدیر پہ ایمان ہو جنت پہ جہنم پہ ایمان ہو حوض پہ ایمان ہو میزان اور تنازع پہ ایمان ہو اس پل پہ جو جہنم کے اوپر ہوگا جسے گزرنا ہے اور اللہ پہ ایمان ہو اللہ کے وجود پہ اللہ کے صفات پہ اللہ کے ناموں پہ اللہ کی ربوبیت پہ اللہ کی روحیت پہ اور ایسے اللہ کی Rasul compteaisół ایمان ہو کیا ایمان ہو کہ آپ اللہ کے سچے نبی ورسول ہیں آپ کے خاتم نبیین انہیں پہ ایمان ہو ایمان ہو کہ آپ پاکی نبی ورما کا بات کہو اور نبی نہیں ہے وہ جو اللہ پہ ایمان ہے اللہ کی Rasul پہ ایمان ہے وقام السلامitime قائم کرے یہ نہیں کہا نماز ادا کرے کیا کہا نماز قائم کرے کیا مطلب نماز کی شرائط اور نماز کرکان کا احتمام کر کے نماز قائم کرے مرد ہے تو کہاں جا کے پڑے مسجد میں جا کے پڑھے وقت پہ پڑھے جماعت کے ساتھ پڑھے وضو کر کے پڑھے قبلہ رخ ہو کے پڑھے اور نماز کے دوران سورہ فاتحہ پڑھے ہر رقبت میں رقو کرے دو سجدے کرے رقو کے بعد صحیح کھڑا ہو سجدے کے بعد صحیح اتنا بیٹھے تو نماز قائم کرے اور ایسے ہی اے اے جب آپ مسجد میں مرد کھڑے ہوں گے تو صف بندی کیم کی جائے صرف برابر ہوں صرفوں کا برابر ہونا سابندی یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے آپ فرمایا جو اللہ پہ ایمان لائے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے اللہ پہ واجب ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ حج کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی نہیں ہے ہرکان اسلام میں سے یہاں دو کا تذکرہ نہیں ہے کس کا حج کا اور زکوٰۃ کا تو گزارش یہ ہے کہ حج ہر ایک کو اوپر واجب نہیں ہے وہ تو کسی کسی پہ واجب ہے اور وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ اور زکوٰۃ کی طرف آ جائیں وہ بھی ہر کو پر واجب نہیں اور وہ بھی اس وقت جب زکوٰۃ واجب ہوگی تب اور یہ چیزیں جو ہیں یہ مسلسل ہیں ہر سال رمضان آئے گا ہر سال روزے آپ نے رکھنے ہیں اور روزانہ کی مجھے پانچ وقت کی نمازیں قائم کرنی ہیں تو ان چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے جو مسلسل کی جاتی ہیں بھرنا جس پہ حج فرد ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ حج کرے اور جس کے پاس مال زیادہ ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کے اوپر لازمی ہے کہ زکاط ادا کرے تو اب یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے جس میں آپ نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ جو اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے نماز قائم کرے رمضان کے روزے رکھے اللہ پہ واجب ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرے یا وہ بیٹھا رہے اپنی اس زمین میں اپنے اس علاقے میں اپنے اس شہر میں اپنے اس گاؤں میں جس میں وہ پیدا ہوا ہے فقالو تو انہوں نے کہا کہ نے کے نام نے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول افلان بشر ناس کیا بس ہم لوگوں کو خوشخبری نہ دے دیں یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ جہاد کے بغیر بھی جنت میں جائے جا سکتا ہے تو کیا ہم لوگوں کو خوشخبری نہ دے دیں کالا تو آپ نے فرمایا خوش رمایا جنت جنت میں کتنے درجے ہیں سو اور باب ہمارا یہیں تھا مجاہدین کے درجے تو یہاں میں آیا کہ جنت میں سو درجے ہیں جن کو اللہ نے تیار کیا کن کے لیے جہا... ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اچھا یہ سو درجے کن کے کی ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ جنت کے درجے پھر سو ہیں کہ سو سے زیادہ ہیں سو سے زیادہ ہیں کیونکہ یہ تو سو ان کے لیے جنہوں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور مانا کیا ہوا جنت میں سو ایسے درجے ہیں جن کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں الدرجتین السماء والارض ان میں سے دو درجوں کے مابین جو فاصلہ ہے وہ ایسی ہے جیسے اسمان و زمین کی مابین فاصلہ ہے ہر درجے سے لے کے دوسرے درجے کے درمیان تو فاصلہ ہے وہ کتنا اے, طویل ہے جیسے اسمان و زمین کے مابین فاصلہ ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک درجہ کتنی بڑی شان رکھتا ہے کتنا بڑا مقام رکھتا ہے آپ دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں ایمان لانے والی کہ سو درجے ہیں اور ہر درج, دو درجوں کے مابین ایسے ہی فاصلہ ہے جیسے اسمان و زمین کے مابین فاصلہ ہے فعدا سل تم اللہ فصل الفردوس جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے سوال کرو کس کا فردوس کا جن جنت الفردوس اللہ سے مانگو کون سی جنت مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگو فینو اوسط الجنا کیونکہ یہ افضل ترین جنت ہے فعین کے فردوس یہ افضل ترین جنت ہے وہ اور یہ سب سے بلندوں بالا جنت ہے او راہ میری رائے ہے کہ انہوں نے کہا میری رائے کون کہہ رہے ہیں یہ امام بحالی کے یا, یا بن سارے کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اصل میں بھول گئے ان کو شک ہو رہا ہے جو ان الفاظ کے بارے میں جو آگے آنے والی ہیں کہ اللہ کے سن نے کہے تھے کہ نہیں کہے تھے یہ حدیث کا حصہ تھے کہ نہیں تھے تو کہتے ہیں راہ کالا میری رائے ہے کہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ عرش الرحمن کہ اس کے اوپر عرش کا رہمان کا عرش ہے فردوس کے اوپر کیا ہے رحمان کا عرش اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ جنت الفردوس کے اوپر ہے وہ امین ہو تفت امین ہُو تفجر الحر اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہیں بڑی عظیم عدیث ہے اس سے پتا چلا کہ جنت میں سو درجے ایسے ہیں جو کہ جب انسان سوال کرے اللہ سے جنت کا سوال نہ کرے بلکہ کیا سوال کرے یا اللہ مجھے جنرل الفردوس دے اور جنر الفردوس کیا ہے جی افضل ترین جنت ہے بلند والا جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان کا کیا ہے, عرش ہے تو یہاں پہ تو ان کے شک ہوا ہے راوی کو یہاں پہ کیا ہے راوی کو شک, شک, شک ہوا ہے لیکن دوسری وجہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ شک کے بغیر الفاظ ہیں یہ واقعی اللہ کے سننے کہیں ہیں اس میں شک و شبہ نہیں ہے تو پتا چلا کہ جنم فردوس کو پر رحمان کا ہے. تو رہمان ہے رہمان پہ اوپر ہوئے ہوئے نا کیونکہ جنت کیا اوپر ہے اور سب سے اوپر جنت کون سی ہے فردوس اور اس کے اوپر کیا ہے رحمان کا عرش ہے تو رحمان کا عرش جو ہے اللہ تعالیٰ عرص پہ مستوی ہے الرحمان کہ رحمان عرص پہ مستوی ہے عرص پہ بلند و بالا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق سے اوپر ہے اللہ ہر مخلوق سے اوپر ہیں آسمانوں سے اوپر جنتوں سے اوپر فردوس سے اوپر عرش, عرش, عرش سے اوپر اور اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے عرش ہے ارش اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اوپر ہے عام لوگ کئی دفعہ انہوں نے یہ حدیث سننی نہیں ہوتی کہ عرش جو ہے یہ آسمانوں سے کہیں بڑا ہے زمین سے کہیں بڑھ کر ہے یہ معلوم ہونا چاہیے تو اس لیے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہیں وفو عرش الرحمان اس فردوس کے اوپر کیا رحمان کا عرش ہے یہاں ایک اور غلط فہمی کا اضافہ کر دوں لوگ جو اللہ کے عرض کے معاملے میں نہیں مانتے کہ اللہ عرض پہ مستوی ہیں وہ کہتے ہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرض کا محتاج ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالی عرض کے اوپر بلند و بالا ہیں عرض اللہ کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ عرض کی محتاج نہیں ہے اور پھر کئی لوگ قرآن کے اس عظیم قیدے کو اللہ عرش پہ مستوی ہیں اپنی عقل کے ذریعے ریجیکٹ کر لیتے ہیں کیسے عجیب و غریب باتیں کریں گے مثال کے طور پہ کہ عرش بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھے اگر عرش بڑا ہے اللہ سے تو آپ یہ کہیں کہ عرش اللہ سے بڑا ہے تو آپ کافر ہو گئے اور اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالی بڑے ہیں عرص چھوٹے ہیں تو اللہ تعالی عرش پہ کیسے مستوی ہیں نوز بلّہ مندادی کا یہ ایسی فضول باتیں وہ کرتا ہے جس کو احساس نہیں ہے کہ میں یہ باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تقسیب کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ماننے سے انکار کر رہا ہوں جب اللہ نے قرآن میں تقریباً سات مرتبہ کہہ دیا میں رسف مصطفی ہوں آپ یہ مان لے آئے اللہ رسم ہیں کیسے کیوں کر یہ اللہ بتر جانتی آپ اپنی انسانی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ان سات آیتوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رسب مصفی اس کے بعد کیا کہا گیا ہے وَمِنْهُ تفجرُ الجنہ اور اسی جنت سے جنت الفردوس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں ان نہروں سے کیا مراد ہے ان نہروں سے مراد مثال کے طور پہ سورہ محمد میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہارمصفہ ایک نہر ہوگی پانی کی ایسا پانی جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا تبدیل نہیں ہوگا اور ایک نہر ہوگی کس کی دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا اور ایک نہر ہوگی کس کی شراب کی اور وہ لذیذ ہوگی دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی اور ایک نہر ہوگی شہد کی جنت کی نعرے کہاں سے پھر نکلتی ہیں کہاں سے پھوٹتی ہیں فردوس سے تو بہرحال سے مجاہدین کے درجے معلوم ہوئے حدیث نمبر آٹھ سو اسی ایٹ ایٹ زیرو میم یعنی کہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے امام امام مسلم نبی سعید خدری ان رسول, اللہ اللہ رسول اللہ اللہ محمد الجنہ جو اللہ کے رب ہونے پہ رادی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پہ رادی ہو گیا اور محمد کے نبی ہونے پہ رادی ہو گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آفرمارے آب ابو سین خدری سے اب اللہ ربہ جو اللہ کے رب ہونے پہ رادی ہو گیا یعنی کہ دل میں بھی وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ نظریہ رکھتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون اللہ مجھے رزق دینے والا کون اللہ مجھے پالنے والا کون اللہ میرا ہر معاملہ جس کے ہاتھ میں وہ کیا ہے اللہ اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور ایسے ہی اس کا معاملہ اسلام کے ساتھ ہے کہ دل میں وہ سنتا ہے کہ دین اسلام اگر کوئی ہے تو ایک اگر دین حق کوئی ہے تو ایک ہی ہے وہ کون ہے دین اسلام ان دین اللہ الاسلام وہ دین جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ اسلام ہی ہے اور ایسے ہی وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے دل جان سے مانتا ہے تو جس کا یہ عقیدہ ہوا کیا واجب ہو جائے گی جنت واجب ہو جائے گی فعجیب ابو سعید تو ابو سعید کو یہ الفاظ بہت اچھے لگے انہیں ان الفاظ سے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تین کام کر لینے سے جنت واجب ہو رہی ہے اللہ کو رب مان لیا اسلام کو کیا مان لیا اور آپ کو کیا مان لیا نبی تو بھائی اسلام کو دین مان لیا تو دین پہ عمل تو کرنا ہے نا پھر جب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا تو نبی کی پھر کیا کرنی ہے بھی کرنی ہے بات ماننی ہے اور اللہ کو رب مان لیا تو خالق کی باتیں ماننی ہے تو فاجب اللہ ابو سعید ابو سعید کو یہ الفاظ بڑے اچھے لگے فقال تو کہنے لگے آئے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ الفاظ میرے لیے دہرا دیں میرے سامنے دہرا دیں یاد کر لوں محفوظ کر لوں یا یہ الفاظ مجھے بڑے اچھے لگے دوبارہ آپ سے سننا چاہتا ہوں <تصفح> ففعلا تو نبی علی علیہ السلام نے یہ کام کر دیا کیا کام دوبارہ دیتا. دوبارہ یہ الفاظ آپ نبو سید خدری کے سامنے کہے پھر آپ نے کہا وہ الفاظ دوبارہ دوہرائے اور پھر نئی بات کہی وہ کیا يُرْفَعُ بِهَا اور چیز ہے ایک اور چیز ہے ایک اور خسرت ہے جس کے ساتھ بندے کے جنت میں سو درجے بلند کر دی جاتی ہیں ایک اور چیز ہے جس کو جو اختیار کرے گا اس کے جنت میں کتنے درجے بلند کر دیے جائیں گے سو درجے کلی ان میں سے ہر دو درجوں کے مابین ایسے ہی دوری ہے ایسے ہی فاصلہ ہے ایسے ہی مسافت ہے جیسے آسمان و زمین کے مابین ہے قالا وہ ماہیا ابو سیدین نے کہا وہ ماہیا اور یہ اور چیز کیا ہے جس کی یہ شان آپ بتا رہے ہیں جس کا مقام بتا رہے ہیں وہ چیز کیا ہے وہ عمل کیا ہے وہ خصرت کون سی ہے اللہ کے رسول خالت تو آپ نے کہا اللہ اللہ کی راہ میں کیا کرنا جہاد کرنا الجہادی سبھی دو مرتبہ آپ نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس حدیث بھی پتہ چلا کہ جہاد کرنے والوں کے جنت میں کتنے درجے ہیں اور ان کی کیا شان اور کیا مقام ہے اس کے بعد باب نمبر پانچ باپ فخر شہادتی صحباب طلبیحا شہادت کی فضیلت اور اس کے, اس کے سوال کا مستحب ہونا یعنی کہ شہادت کی فضیلت اور شہادت کا جب سوال آپ کریں گے اللہ سے طلب کریں گے شہادت تو یہ مستحب ہے افضل ہے ہے اچھی بات یہ مطلب شہادت کی فضیلت اور اس کی طلب کا عمدہ ہونا, ہونا اچھا کام ہونا حدیث نمبر 881 سو اکیاسی ایٹ ایٹ One. ون خاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کہ امام بخاری کا امام مسلم کا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ, عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اپ نے فرمایا ما من عبد يموت له عند الله خیر يسره ان يدي الى الدنيا وان له الدنيا وما فيها الا الشهيد کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جسے موت آئے اس کے پاس اس کے لیے اللہ کے پاس خیر ہو کوئی <coughs> ایسا بندہ نہیں ہے جس میں موت آئے اس, اس کے لیے اللہ کے پاس کیا ہو <coughs> خیر ہو ثواب ہو یسر ہو اس کو اچھا لگے اے یار جی آئی نہ دنیا تو دنیا میں واپس چلا جائے ایسا کوئی بندہ نہیں آپ کو ملے گا جس کے نام امال میں ادر و ثواب ہو اور پھر وہ چاہے کہ مجھے دنیا میں واپس بیچ لیا جائے جس کے پاس ادر و ثواب ہے وہ چاہے گا کہ مجھے ادھر ہی رکھا جائے نیم چینتنی ہے سن لیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے یم جسے موت آئے اس کا اللہ تعالی کے پاس کوئی نہ کوئی ثواب ہو یا سر ہو اسے اچھا لگے کہ وہ دنیا واپس چلا جائے اور یہ کہ اس کے پاس دنیا ہو وہ معافی اور وہ کچھ ہو جو دنیا میں ہے اللہ شہید, شہید کے شہید چاہے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے شہید کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس ادر و ثواب ہو جس کا ادر و ثواب ہو اللہ کے پاس اور وہ یہ خواہش رکھتا ہو کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے لیکن شہید یہ خواہش رکھے گا کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے اب حیرانگی ہوتی ہے ابھی شہید کے تو جنت میں اتنے اس کی مقام اس کا مقام ہے اتنی اس کے درجات ہیں اتنی اس کے محلات ہیں تو وہ کیوں دنیا میں جانے کی اتمنہ کرے گا آرزو کرے گا فرمایا شہادہ سوائے شہید کے یعنی کہ کوئی ایسی آردو نہیں کرے گا دنیا میں واپس جائے سوائے شہید کے یہ کیوں جی کرے گا یہ کیوں کہ وہ دیکھ رہا ہوگا شہادت کی فضیلت و جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس دیکھے گا شہادت کی تو بڑی شان ہے بڑا اس پہ مقام ملا ہے مجھے تو پھر وہ چاہے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں تاکہ دوبارہ شہادت آ سکوں لما یرا کیونکہ وہ دیکھے گا شہادت کی فطیلت کو ان ہو سر ہو تو بے شک اس کو اچھا لگے گا دنیا کہ وہ آپس کہاں چلا جائے دنیا میں چلا جائے اخرا اور اسے دوسری بار ختم کیا جائے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہادت کی کیا فضیلت ہے اور یہ کہ شہادت کی جو تمنا کرنا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے وہ کیا ہے بڑی بڑی اچھی بات ہے بڑی عمدہ بات ہے تو آپ نے دیکھا نا کہ شہید جو یہ تمنا کرے گا اس کو یہ بات اچھی لگے گی اور اس کی مزید وضاحت دیگر حادیث میں آتی ہے شہد آج چاہیں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے کس لیے تاکہ ہم لڑائی جہاد حدیث, نمبر 882, 882. میم. اس حدیث کو رویت کرنے والے ہیں کس رویت ہے فرمایا اللہ شہاد اللہ تعالیٰ سے صدق نیت کے ساتھ شہادت کا مطالبہ کرے سوال کرے اس کی دعا کرے ایک جو اللہ سے شہادت مانگے, لیکن کیسے مانگے سچے دل کے ساتھ بل لگا اللہ, منازل اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقام و مرتبے تک پہنچا دیں گے ان کے درجات تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیں گے. پہنچا دیں گے کیونکہ اس نے بھی صدقے دل سے شہادت مانگی تھی وہ بھی چاہتا تھا کہ اللہ تعالی مجھے شہادت دے تو جس نے اللہ تعالی سے صدقے دل کے ساتھ کیا مانگی شہادت تو بلّہ بل اللہ اللہ تعالی اس کو پہنچا دیں گے منازل الشہداء شہداء کے مقام و مرتبے پہ شہداء کے درجات پہ وہ ان ماتاشی اگرچہ اسے موت آئے اس کے بستر پہ موت آئی ہے بستر پہ مار کے میں نہیں مرا جہاد میں نہیں مرا لیکن صدقے دل سے اللہ سے اللہ اللہ دعا کیا شادت دینا. تو اللہ تعالی اس کی اتنیت کو جانتے ہوئے اس سے شہدا والا مقام و مرتبہ دیں گے تو اللہ تعالی چونکہ حقیقی خالق ہیں تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کے احوال کو جانتے ہیں اس لیے کئی دفعہ انسان کو عمل کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اتنا جہاز دے دیتے ہیں اس کے بعد باب نمبر چھ باب الشہداء احیاء عند رب شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں شہداء اپنے رب کے ہاں کیا ہے زندہ ہیں حدیث نمبر آٹھ سو تراسی ایٹ ایٹ تھری میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون امام مسلم ان رویت ہے جناب مسروق بن اجدا سے یہ تھاانی ہیں ہیں ہیں حمدانی ہیں. قال وہ کہتے ہیں سألنا کہ ہم نے سوال کیا کس سے عبداللہ سے ہوا ابن مسعود کون سے عبداللہ ابن مسود. وہ مسعود کے بیٹے ہیں یعنی کہ عمر کے بیٹے نہیں عبداللہ. عمر بن آس کے بیٹے نہیں عباس کے بیٹے نہیں زبیر کے بیٹے نہیں کیونکہ عبداللہ کافی سارے ہیں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس تو یہاں پہ وضاحت ہے کہ ہم نے عبداللہ سے سوال کیا وہ کون سے عبداللہ ہیں؟ مسعود کے بیٹے ہیں. سوال کیا کیا نہاد اس عید کے بارے میں سوال کیا کون سی ایلا آپ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے انہیں مردہ گمان نہ کریں بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں ان کو رزق ملتا ہے وہ کہاں زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا دنیا میں زندہ ہے کہاں پہ زندہ ہے رب کی ہاں کالا تو انہوں نے کہا کنہوں نے عبداللہ بن مسعود نہیں کیونکہ مسلوک کہہ رہے ہیں ہم نے عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا جواب. اس عید کے بارے میں تو انہوں نے جواب کیا دیا کالا انہوں نے کہا انا قص اللہ دارک خبردار ان کی میری بات دھیان سے سنو بے شک نے اس عید کے بارے میں سوال کیا تھا کسے سوال کیا ہوگا اللہ کے نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا فقال فی فی ان, ان, ان کی روحیں کن کی شوہدا کی ان کی روحیں سر سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں شہدا کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں سبز رنگ کے پرندے ان کے پیٹ میں شہدا کی روحیں ہوتی ہیں لہا قنا دل متم ان روحوں کے لیے کندیلے ہوتی ہیں ان روحوں کے لیے کیا ہوتی ہیں کندیلے ہوتی ہیں جو عرش کے ساتھ لڑکی ہوتی ہیں کس کے ساتھ لڑکی ہوتی ہیں عرش کے ساتھ کندیلیں یہ کندیلیں آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے پرندوں کے گونسلے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آ کے ہاتھ کو ٹھہرتے ہیں ایسے ہی جو جنتی شہدا ہیں ان کی لوہیں ہوتی ہیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں تو پھر یہ پرندے کہاں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں ان کندیلوں میں کے ساتھ لڑکی ہوئی یہ شہدا کی روحیں وہ کھاتی پیتی ہیں وہ کھاتی ہیں جنت میں سے جہاں سے وہ چاہتی ہیں جہاں سے وہ چاہتی ہیں جنت میں وہاں سے وہ کھاتی ہے سمت ابیلا تلک نادل پھر وہ ان کندیلوں میں پناہ لیتی ہیں یہاں وہ واپس چلی جاتی ہے ٹھکانا یہاں پہ آپ کا سمت ابیلا تلکنا دل پھر ان کندیلوں میں وہ ٹھکانہ لیتی ہیں رب تو ان کی طرف ان, کے رب نے جانکا ان کی طرف طرف کے کے یعنی ہوئے جنت میں پہنچ چکے تھے اور سب رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف جانکا ان کے اوپر سے ان, کی رب یعنی کہ ان کے رب نے ان کی طرف جان کا ان کے اوپر سے دیکھا فقان نے کہا حل تشتہو کیا تم کسی چیز کی رغبت رکھتے ہو کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو جو چیز تمہیں مل چکی ہیں ان کے علاوہ ان نعمتوں کے علاوہ کوئی اور نعمت جس کی تمہیں چاہتا ہو جس کی تمہیں خواہش ہو خال تو وہ انہوں نے کہاش ان رشتہ کون سی چیز ہے جو ہم چاہیں جس کی ہم آرزو کریں جس کی خواہش کا جس کی خواہش ہم کریں کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے, ہماری کوئی خواہش نہیں ہے ہم کون سی چیز کون سی چیز ہے جس کی ہم خواہش کریں سوچینا جب کہ ہم جنت میں کھاتے ہیں جہاں سے ہم چاہتے ہیں جہاں سے ہم چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پیتے ہیں اب ہم اور کس چیز کی خواہش کریں ففعل ثلاث مرات تو اللہ نے ان کے ساتھ یہ کام کیا کتنی بار تین مرتبہ اللہ نے جھانکا اور سوال کیا کوئی خواہش ہو تمہاری کوئی رغبت ہو تمہاری ان کی کوئی رغبت ہی نہیں ہے رعو جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کو شہداء کو من کہ انہیں سوال کے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا سوال ہوتا ہی رہے گا ان سے ان سے سوال ہوتا ہی رہے گا یہ سوال کو اور خواہش اور چیز چاہیے ہو فلم جب انہیں یقین ہو گیا المل اترکو منسلو کہ سوال کے بغیر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا قالوا انہوں نے کہا یا یار اے, اے رب اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں دے. ہماری روحیں ہمارے حتی کہ ہم تیری راہ میں دوسری بار قتل کیے جائیں جب اللہ نے جان لیا اللہ کہ ان کی کوئی بھی حاجت نہیں ہے پوری کوت ان کو چھوڑ دیا گیا ان کو ان کی حالت پہ پھر ان سے سوال نہیں ہوئے اچھا اس عدیث سے ایک تو پتا چلا کہ شہدا زندہ ہے لیکن کہاں زندہ ہے رب کے ہاں یہ ان کی زندگی یعنی کہ دنیا والی نہیں ہے ہمارا اختلاف لوگوں سے یہی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا والی زندگی ہے ہم کہتے ہیں دنیا والی زندگی ہے تو پھر ان کو قبر میں کو دفن کر دیا گیا پھر ان کی زمینوں پہ وہ اور لوگ آ کے قابض کیوں ہو گئے پھر اس کی وائب سے کسی اور نے نکاح کیوں کر لیا تو پتہ چلا کہ شہدا کو جو زندگی حاصل ہے وہ دنیا والی نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے ان کا کیا معاملہ ہے اللہ کہتے ہیں من جو بھی قبروں میں ہے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے فوجان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے بہ من دعائیں مغافلون جن کو بھی اللہ کے تعالیٰ پکارتے ہو تمہاری پکار سے دعا سے ہیں خبر ہے لا ہے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ ہم شہداء کو پکاریں ان سے دعائیں کریں یہ غلط ہوگا بالکل قبر والے کو پکارنا یہ درست نہیں ہے اچھا جی تو ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ جو زندگی ہے یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے اس کے بعد یہ پتا چلا کہ شہدا کی کیا شان ہے اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور جنت میں کیسے کیسے انہیں نیمتیں ملتی ہیں اور بار بار سوال ہوتا ہے کو اور رغبت ہو کوئی اور شوق ہو کوئی اور خواہش ہو کو اور آرزو آخر میں جا کے وہ کیا کہتے ہیں کہ اے رب تو ہماری روئے ہمارے جسموں میں لوٹا دے حتیٰ کہ ہم تیری راہ میں دوسری بار قتل کیے جائیں تو یہاں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے قبر میں روح جسم میں واپس نہیں آتی کیونکہ یہ دیکھو جنتی تو کہہ رہے اللہ ہماری روح ہماری جسم میں لٹا دے اللہ نے ان کی بات نہیں مانی اللہ نے ان کی بات نہیں مانی تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور صحیح عادی سے ثابت ہے نسائی وغیرہ کی عادیش ہیں کہ جب قبر والے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس کے جسم میں اس کی روح لٹا دی جاتی ہے لیکن وہ دنیا نہیں ہے وہ آخرت کے مرلوں میں سے پہلا مرلہ ہے وہ برزک کا جہان ہے وہ برزک کی دنیا ہے وہ زندہ ہے وہاں کے لحاظ سے ہمارے لحاظ سے زندہ نہیں ہے اور پھر جہاں تک کلک ہے اس حدیث کا کہ وہ کہیں کہ ہماری ہماری روح ہماری جسم میں لٹا دو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جسم میں نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری روح ہماری جسم میں لٹا دے حتیٰ کہ ہم کہاں جائیں ہم دنیا میں جائیں یہ مراد ہے ان کی اور پھر دیکھے نا کہ یہاں پہ ان کی روحیں کس میں ہیں سبز پرندوں کے پیٹ میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان روحوں کا جسم سے تعلق نہیں ہے یہ غیبی امور ہیں ان کو اللہ کے ثبوت کر دینا چاہیے لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر میں میت کی جسم میں اس کی روح لکائی نہیں جاتی یہ عقیدہ حدیث کے خلاف ہے صحیح عقیدہ یہ کہ روح لٹائی جاتی ہے اور وہاں پہ سال جواب ہوتی تو شہدہ پھر زندہ لکھے کہاں زندہ ہے رب کے یہاں رزت وہاں ان کو ملتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث پیار و محبت سے سننے کی سمنے کی توفیق نعت فرمائی اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں آپ سب کی اولاد میں برکتیں ڈالے ہم سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے انہیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے انہیں اللہ قرآن کا حافظ دین کے عالم اور مفسر بنائے اور ہمارے وہ دوست جو اس پروگرام کی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں ٹائم دیتے ہیں اور پروگرام ترتیب دیتے ہیں موبائل میں یا کیمرے میں یا ایسے ہی یوٹیوب میں یا کے گروپ بنائے ہوئے ہیں تو یہ ان سارے بھائیوں کو اللہ تعالی جزائے خیر دے اور شیخ شمس سلمان آفیدہ اللہ کو بھی اللہ تعالی جزائے خیر دے آپ سب کی محنتیں اللہ تعالی قبول وصل اللہ تعالی فرنمائے نبینا محمد اجمائن